اور مہم تو ایک رسول ان سے پہلے اور رسول ہو چکے تو کیا اگر وہ انتقال فرمائے اشہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤں گے اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا اور انقرب اللہ شکر والوں کو سلا دے گا